ہے بسم اللہ دعویٰ کے لیے درائلیہ قائم کیے گئے تھے اب سورائے میں دلائل اکلیہ کا سلسلہ ہے نمبر دو سورہ یونس کے آخر میں تھا اتب الیک وہی کی تباہ کرو ہود کی ابتدا میں مایوح کی تفصیل ہے یعنی کتاب ان اوہ کے آیا تو ہوں. یہ مایوح ہے نا کتاب خلاصہ اس سورت کی ابتدا میں چار دعوے مجبور ہیں پہلا دعوی ہے غیبان حاجات میں صرف اللہ کو پکارو آپ نے اس دعوے کو یوں بیان کرنا ہے حسر و فی ذات اللہ پہلا دعوی کیا ہے حسر و فی ذات اللہ صرف اللہ کو پکارو دوسرا دعویٰ ہے حسر و علم فی ذات اللہ دوسرا دعویٰ کیا ہے حسر و علم فی ذات اللہ تیسرا دعویٰ مایوہ کی تبلیغ کوتا ہی نہ کرو چوتھا ہے کہ مسئلہ تو واضح ہے لیکن باہ نے دین باجہ نہیں مانتے پھر سات کسے تین دعوی پر مرتب ہوں گے اس طرح کہ پہلے تین کسے دعویٰ اولا کے ساتھ چھٹا قصہ بھی پہلے دعویٰ سے چوتھا اور پانچواں دوسرے دعوی سے دوسرا ہسم علم کی اللہ ساتواں قصہ تیسرے دعوے سے متعلق ہوگا مایوہ کی تبلیغ میں کوتاہی نہ کرو بہادری سے بیان کرو اور ان کے بعد ایک آیا چوتھے دعوے سے متعلق ہوگی اموان دین کے انداز سے تنبی کی گئی علاوہ جو شکوے تحریفات دشارہ آخر سامیابی اور حکمت تکوینی برائے اختلاف کا تذکرہ ہے اوز باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انت العلیم الحقیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہل لبدتا من لسانی افتہو قولی رب زدن علم علف لا مرا کتاب احقمت آیاتہو یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ تمہید ما ترغیب ہے تمہید تو اس لیے کہ ابتدا میں ہے اور ترغیب ترغیب عل القرآن کتاب انخبر ہے مقتض معذوفی حاضر یہ کتاب ہے پختہ کیے جائے اس کے آیات بد دلائے یہاں بد دلائل کا لاز لکھنا اس کتاب کی جو آیتیں ہیں نا وہ دلائل کے ساتھ سخت ہیں پڑھتے آ رہے ہیں آپ دعویٰ ہوتا ہے اس کے دلائل ہوتے ہیں پھر بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں مدلل تو ہوتی ہیں لیکن مغلق ہوتی ہیں فرمایا یہ کتاب مغلق بھی نہیں اس کے آیات کے معنی بالکل واضح ہیں اس لیے فرما سما خص پھر کھول کھول کے بیان کی گئی واضح کی گئیں یہ ایتے ایسی ذات کی طرف سے جو حکیم وہ خبیر ہے اللہ تعالی حکیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں اب دو بسیں لائی گئیں یہ ماکبل کے اوپر مرتب ہو رہی ہیں چونکہ اللہ تعالی حکیم ہیں تو او قیمت آیا تو مناسب ہے نا چونکہ اللہ تعالی خبیر ہیں تو خوش رکھ ہیں چاہے تو کیا کر دی تفصیل کر دی واضح کر دیا ان کا تعلق ہے پہلے حکم کے ساتھ اللہ تعاب اللہ اس سے پہلے مقدر ہے عامرا ہمارا کم اللہ تابد اللہ حکم کیا اللہ نے تم کو اس بات کا کہ نہ عبادت کرو تم کسی ایک سوائے اللہ کے اننی لکم کم من ہو نذیر المبیر فریضۂ خاتم الانبیاء جملہ موترزہ لکھو اور فریضۂ خاتم الانبیاء بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نظیر و بشیر ہوں فریدہ خاتم و لمبیا جملہ موتردہ جب جملہ موتردہ ہے تو آگے وہ انستا سرو کاس پڑے گا اللہ تاب پہ اس کو مناسبت اللہ تعاب کے ساتھ ہے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 معافی مانگو اپنے رب سے من مینا شیرک والی شرک سے بھی معافی مانگو استفار کرو گناہوں سے بھی سما توبو بو علئے یہاں عبادت کا لازم مقدر ہوگا شرک سے اور گناہوں سے توبہ کر کے سما توبو پھر رجوع کرو یہاں توبو کا مانے کیا ہے ہاں متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ سات عبادت کے دل عبادت یو مت ثمر دنیاوی جب تم سے استغفار بھی ہوگا توجہ بھی ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ثمر دنیاوی کہ نفع دے گا تم کو اللہ نفع اچھا ایک میاد مقرر تک یہ تو دنیاوی ثمرا ہے آگے جو تک فاضل ثمرہ اخروی آخرات کے دن اللہ تعالی ثواب دیں گے جن کے زیادہ امال ہوں گے ثواب زیادہ ہوگا تو اعمال جتنی زائد سے زائد کرو گے ثواب بھی زائد ملے گا یہی ہے ثمرا اخروی او اور دے گا ہر زائد عمل والے کو زیادہ ثواب یہ زی فضل سے مراد کا ہے جس کے عمل رہ جہد زیادتی کا اور فضل سے مراد زیادہ ثواب ہے دے گا ہر زائد عمل والے کو زیادہ ثواب وا طولو یہ زجر ہے اور اگر پھرے رہے تم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 ان کے جرائم کا بھی گاہو عالم اور پھر سزا دینے پہ بھی گاہو قدرت ہو تو تین ہی چیزوں کا ذکر ہے اللہ مرجو کم بیان اللہ مرجو کم طرف اللہ کے لوٹنا ہے تمہارا جب سب اللہ کی طرف لوٹیں گے تو مجرم حاضر ہو جائیں گے یا نہیں تو یہ حضوری مجرم کا بیان ہے واہ و راس اللہ شہن یہ کس کا بیان ہے قدرت کا یہ حاکم قادر بھی ہے اللہ انہم بیان علم کا ہے یہ حاکم اللہ تعالی عالم بھی ہیں اللہ انہم یسنون صدورہ بیان علم خبردار تحقیق وہ لوگ دوہرا کرتے ہیں اپنے سینوں کو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 اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ بعض اصحاب کرام کے اندر اتنا حیا کا غلبہ تھا کہ جب وہ بیت الخلاء جاتے یا استنجا وغیرہ کرتے بالکل اپنے آپ کو ٹیڑھا کر دیتے دوہڑا کر دیتے وہ اللہ سے حیا آتا کیسے اللہ تعالی سے حیا آتا تو پرور د نے تنبیہ کی کہ اتنا تکل ہونا چاہیے کرو کو تم جتنی چھپو کپڑے لپیٹو میں دو جانتا ہوں حیا اتنی کرو جتنی طاقت ہے تم کو تو بعض حضرات نے شان مضور اس کا یہ بیان دیا بعض مخصری نے شان مضور یہ بیان دیا کہ مشرق لوگ تھے نا وہ رات کو دین اسلام کے خلاف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 میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں شان نزول دونوں ہیں میرے نزدیک ترجیح کس کو ہے اس کو ہے تو وجہ ترجیح ایک تو یہ ہے کہ دیکھو نا فائنلیومن کبیر الا مرجم پہلے ان کے عذاب کا ذکر چلا رہا ہے نہیں کافروں کا آپ کا تو ربط اسی کو تغا کرتا ہے کہ ادھر بھی کس کی بات ہو وہ کس کی بات ہو تو پہلے کافروں کو ذکر کر صاحب بھی کس کا ذکر ہے کافروں کا ذکر نمبر ایک نمبر دو یہ سورت مکی ہے کیا ہے تو مکی میں تو کافروں کی بات یادیں ہونی چاہیے نا جو اسلام کے خلاف مشورے کرتے تھے بات آ گئی سمجھ آ سورت مکی ہے یہ بھی مناسب ہے اور پہلے سے بھی یہی مناسب ہے اور الفاظ دیکھو نا الفاظ بھی تنبیہ کے ہیں ایک خبردار بے شب وہ دوہرا کرتے ہیں سینے اپنے تاکہ چھپ جائیں اللہ سے خبردار جبکہ لپیٹتے ہیں اپنے کپڑوں کو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے جانتا ہے جو کوئی چھپاتے ہیں اور جو کوئی ظاہر کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جاننے والا ہے ساز رات اب بات آگئی سمجھ تو میرے محترم بیان قدرت کا گیا بیان علم آ گیا اب بیان ترزی کا ہے ترزیق رزق دینا اللہ قادر بھی ہیں عالم بھی ہیں رازق بھی ہیں اور نہیں کوئی چلنے والا زمین کے اندر مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق ریسٹ اللہ نے اپنے ذمے لگایا تفزلہ اس کا کرم ہے ورنہ خدا پہ واجب تھوڑا ہے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 سلب پیدر اور فکم مادر یہ مستعودہ ہے اس کے بعد پھر یہ دنیا ہے یہ کیا ہے؟ مستقر ہے عالم برزخ مستعودہ ہے عالم قیامت مستقر ہے کلون فی کتاب محل یہ سب کے ساتھ چیزیں لوہے معخود میں درج ہیں یہ بیان ترجیح آ گیا اب بیان تخلیق ہے وہی وہ بات ہے جس نے پیدا کی آسمانوں کو زمینوں کو چھ دن کے اندر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 پھر جب زمین بنی تو پانی سے اوپر اٹھا لے گئے آسمان سے اوپر اٹھا لے گئے یہ ایک وہمہ پڑھتا ہے نا کہ خدا کارش پانی کے اوپر تھا تو تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ خدا کارش یہی تھا جہاں ہے یہاں خدا کارش ہے نا سات آسمانوں کے اوپر کرسی کے اوپر خدا کارش یہی تھا لیکن نہ آسمان سے پہلے نہ زمین تھی نیچے کیا تھا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 دنیا ہے دارال ابتلا بالا کلتا بیان باس بیان تخلیق کے بعد بیان باس تخلیق تو ہوئی نا ابتدائی پیدائش اور باس میں لوٹانا ہوتا ہے اور البت اگر کہے تو بے شک تم اٹھائے جاؤ کہ بعض موت کے تجول اللہ شکو نمبرے آپ کہیں گے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے تو ضرور کہیں گے کافی لوگ نہیں یہ مگر جھوٹ ہے سری یا ان کا میں نے کیا لکھنا ہے तो جادو نہیں لکھنا تو कर حضور ایک بات کر رہے ہیں اٹھنے کی جادو ہے کیا تو میں جو کہوں تمہیں کہ کیا مت کو اٹھنا ہے یہ جادو ہے یہ کیا جھوٹ کہیں دے زیادہ سے زیادہ کیونکہ جادو چھوڑا ہے یا شہر بمان قسط یہ جھوٹ ہے صحیح والا فکو نمبر دو اور البتہ اگر موخر کریں ہم ان سے عذاب کو امتن ایک وقت تک. یہاں امت کا معنی جماعت نہیں کرنا کیا کرنا ہے وقت ایک وقت تک جو کہ معین ہے تو ضرور کہیں گے کہ کون سی چیز روکتی ہے اس کو دنیا کا عذاب خبردار جواب شکوا جس دن آ گیا نا ان کے پاس تو پھر پھیرا نہیں گیا جائے گا اور نازل ہوگا ان پہ وہ عذاب جس کے ساتھ استضاع کرتے ہیں والا کا نا شکوہ نمبر تین پہلے بھی عادت ہے انسان کی کئی دفعہ گزر چکا ہے وہی آداد بیان ہو رہے ہیں اور البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت پھر کھینچ لیں ہم اس رحمت کو سے ان یوسون بے شک وہ البتہ نامید ہوتا ہے یہ مبالغ کا سیکھا ہے بہت ہی نامید کفور کا من ناشا کے حضرت شاہ عبد القاجر رحمت اللہ علیہ یوس کا من کرتے آس توڑنے والا یہ اردو ان کا ہندی کے ساتھ ملتا ہے حضرت کا لیکن معنی بڑا بہترین رہتا آس توڑنے والا ہماری سرائے کی بولیے جی امید کو آس کہتے ہیں میری تو آس صحیح تیرے رہتے آس توڑنے والا بہت نا امید نہ شاکر بن جاتا ہے ایک دکاندار تھا ہمارے علاقے کے اندر بڑا اچھا دکاندار تھا کپڑے کا تاجر تھا اچھی تجارت چلتی تھی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 تو میرا خدا ہوا میرا راز تو نہ ہوا آپ دیکھو پہلے وہ اچھا بھلا سیٹ تھا تو ایسے خوب خوش ہوتا تھا لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے وہ دنیاوی نعمت کو کوئی چھین لیا اس کی غلطی کی وجہ سے ہوگا تو نا امید ہو کے بیٹھ گیا نہیں کیا کہنے لگا خدا میرا راز کی نہیں ہے نہ شکرا بن گیا نا ہے نا مولانا سازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پہ گیا میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا ننگے پاؤں تھا میں غریب تھا غریب آدمی دل کے اندر بڑا پریشان ہوا کہ شاہج جا رہا ہوں لوگ کیا کہیں گے کہ سازی بڑا بلنا ہے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا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 اور البتہ اگر چکھائے اس کو نعمت بعد تکلیف کے کہ پہنچی تھی اس کو الفتہ ضرور کہے گا چلی گئی تکلیفیں وہ سے سے مزے کریں گے انہو نور فخور بے شک وہ اترانے والا ہوتا ہے اکڑنے والا اترانے والا اور فخر کرنے والا ہوتا ہے ہماری سرے کی زبان میں ہوتا ہے اقڑی تے پوتی فار ہن من اقڑی فخور من ا پوتی ازینہ اِلَّ بشارت ہے مومنین کاملین کے لیے میں نے ایک بزرگ کے مطالعے کچھ لکھا تھا تو ایک جامع لفظ لکھے تھے وہ میں آپ کو فرض کرتا ہوں بہت ہو گئے کون کی تاریخ میں نے جامع لاز لکھے تھے دو چار کہ ہمارے وہ بزرگ تھے نا وہ عسر میں شادر تھے اور یسر میں شاکر تھے یہ آپ بھی دل میں یاد جاتے ہمارے وہ بزرگ کس نے وہ ان مال اسرے یسرا اسر تنگ دستی کو کہتے ہیں اور یسر کس کو کہتے ہیں خوشحالی کو کہتے ہیں تو وہ بزرگ عسر میں کہتے صابر اور یسر میں کیا تھے شاکر تھے تم بھی ایسے بڑے تنگ دستی آ جائے تو صابر بن جاؤ خوشحالی آ جائے تو کیا بن جاؤ شاکر خدا شاکر شاخر میں صابر یسر میں شاکر عجر. اب دیکھو وہ صابروں کی بات ہے نہیں مگر جن لوگوں نے صبر کی مستقل مزاج ہے ہم ان سال ہاتھ کا سمرہ یہی لوگ ہیں ان کے لیے بخشیش اور حاجر کبیر ہے اسلام ڈاٹ کام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 لمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو من شہید اے اسلام ڈاٹ کام